سيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللَّهُ الله مولانا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدولا شریک نائق ہے کہ جس نے قبضے اور اختیار اندر یہ ساری کائنات جا ایک, ایک ذرا اور حکم کا پابند ہے سوائے دو مخلوقات دے کوئی بھی چھوٹی یا بڑی مخلوق ایسی نہیں جہی کدی بھی اللہ کی نافرمانی کرتی اور جن یہ دو ایسی مخلوقات ہیں کہ انہ جو اکثریت اللہ دینا فرمان ہے اور بہت تھوڑے افراد اللہ کے فرما بردار نبی سارے علیہ مسلام انہیں دو مخلوقات کی بھی طرف بھیجے گئے جنت اور جہنم بھی ان واسطے ہی بنائے گئے کوئی دوسری مخلوق ایسی نہیں جدی طرف اللہ نے کوئی نبی مقبوض فرمایا ہو علیہ کیونکہ ان کی فطرت اندر نافرمانی کا عنصر موجود ہی نہیں انہوں نے کبھی اللہ کی نا کرم کرن کے بارے اندر سوچیا بھی انسان اور جن ہی ایسی دو مخلوقات ہیں کہ اللہ تعالی نے ذی شور بنا کے سوچن اور سمجھ والا بنا کے اپنے نپے اور نقصان اندر فرق کرنے والا بنا کے کھرے اور کھوٹے کی تمیز کرنے والا بنا کے بیچا اور پھر ایک حد تک ان اپنی مرضی پہ چڑ دیا ایک وقت مقرر ہے اور ایک حد مقرر ہے انسان دے اختیار دی جن د اختار اور اعلان فرما دیتا من شاء افل ومن شاء افل یق جہ جی چاہے او ایمان لے آوے جہا جی چاہے وہ کفلے رستہ دکھا دیتا ہے چاہو تو شکر گزار بندے بن کے مینو راضی کر لو چاہو تو نہ اور نہ شکرے بن کے مینو ناراض چند جمے پیشتر کچھ بنیادی باتاں ارض ہیں ہو چیز سامنے آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے کچھ حقوق اور کچھ فرائض اپنی مخلوق دے متعین فرمائے جس طرح مخلوق دے حقوق ہیں اور فرائض ہیں اس طرح ہی اپنی ذات کے بھی کچھ حقوق رکھنے نے اور کچھ پرائے فرق صرف یہ ہے کہ مخلوق محتاج ہے اگر وہ حقوق پورے نہ کیتے جان تو نقصان پہنچ سکتا ہے تکلیف ہو سکتی ہے ذہنی کوفت اندر مبتلا ہو سکتا ہے تے خالق کے حقوق ادا نہ کیتے جان سے انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچنا کیونکہ وہ محتاج نہیں ضرورت مند نہیں ذاتی طور پہ وہی کوئی خوشی اور کوئی تکلیف نہیں جس طرح کہ ابھی محسوس کرنے رہے یہ جڑا بزا بسا اوتاد کیا جاتا ہے کہ اس کام تو اللہ راضی ہوں نے ایے تو اللہ ناراض ہوں نے یہ بھی اللہ کی کوئی کمزوری نہیں کہ اللہ راضی ہوں کہ انہوں کوئی فائدہ پہنچتا ہے اللہ ناراض ہوں نے کہ وہ کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے یہ ساری سمجھان کی حد تک بات ہے ورنہ اللہ انہوں نے چیزاں کا محتاج نہیں کوئی ادا فرما بردار بن جائے کہ ان کوئی فرق نہیں پہنا کوئی نافرمان ہو جائے کہ اُن کوئی فرق نہیں پہ حقوق دیا پھر دو قسم اختصاد نال بیان کیتیاں سن ایک حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں سڈا سبق چل گیاں چل چلدی اس مقام سے پہ تہنچیا سی کہ حقوق العباد اندر ماں باپ اور اولاد تو بعد خامند اور بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں گزشتہ جنہیں خامند کے کچھ حقوق مختصر طور پہ بیان کیے سن اللہ تعالیٰ نے بیوی دے حقوق جڑے جہمے دے نے رکھے نے انہوں دا بھی سان پتا اور شعور ہونا چاہیے تاکہ ابھی اس سلسلے اندر پتا ہی اور غفلت دا شکار نہ ہو جائیے اور قیامت دے دن اللہ دان ہاں سڈے کو اس بارے اندر باز پرس نہ ہو جائے کمزوریاں سارے اندر موجود ہیں وہ سارے کتنی تتازے اندر جنا کچھ مجبور ہوں مجبوری آ جاتی ہے اللہ تعالی اتر رعایت بھی دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ آپ اللہ کی ساری مخلوق سب تو آلہ درجے فائز ہیں اللہ تو بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور لگا لیکن پھر بھی فرمایا کرتے سن اے اللہ میں اپنی طرف کو پوری کوشش کرنا کہ اپنی بیوی درمیان عدل اور انصاف نو قائم رکھا. دی حقوق دی ادائیگی اندر نو درجہ دے و. لیکن قبضہ تیرا ہے. اگر میرے دل کا چکاؤ کسی طرف ہو جائے تے میں نو معذور سمجھے کنی بڑی حقیقت ہے جیڑی محمد ال رسول اللہ ہے اللہ خاندا سے بیویاں کے کچھ حقوق ہیں نکاح کو شروع ہو جاتے ہیں سب تو پہلا حق شریعت نے ایک ایسی خاتون دا ایک ایسی عورت دا کا جیڑی کسی کے آدمی ہے کسے دی بیوی بن بنتی او دا سب تو پہلا حق مہر میں کر قرآن مجید اندر اللہ نے مختلف جگہ تے مختلف آیات اندر محرو کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے سو آت ہن نہ ایک آیت اندر فرمایا ہے کہ خوشی نل مہر ادا کر اپنے واسطے بوجھ نہ سمجھو تینی قسمت کا سبب نہ بناؤ خوشی نل ادو ہی ادا ہو سکتا ہے جدو یہ مقرر کر لگیاں کچھ باتوں سامنے رکھی گئی جی کسی شخص سے بلا وجہ بوجھ پا دیا ہونے خوشی نل کی ادا کر پہلی بات تو یہ نشین کرنی چاہیے کہ نکاح کے موقع سے دو لفظ بولے جانے ہیں مجل اور غیر مجل شریعت اندر ایک کوئی لفظ نہیں ہے یہ ہاقم کے حکومتوں کے بنائے ہوئے لفظ نے نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث اندر ہے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے ماحول دو کٹے گئے ہیں مجل ایم نل جا لیا جانا ہے ہوں جلدی ادا کرنے والا جاور ادا کر دیتا جائے اور غیر مہاجر یا لے گئے کہ جدو بیوی منگے گی ادو دے دیا بنیادی طور پہ یہ چیز ہی غلط ہے مہر مقرر کر لگیا اس موقع تے خام کی نو سامنے رکھا جاتا ہے نہ مہر زیادہ مقرر کر کے حیثیت تو خامے سے ظلم کیتا جائے نہ مہر مقرر کر کے حیثیت تو بیوی سے ظلم کیتا جائے بعض لوگ بچی والے حیثیت کے مطابق مہر مقرر کروانا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں لوجی لو جی کہنے گے کہ بعض لوگ حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرنا اپنی بے عزتی سمجھ مہر حیثیت کے مطابق مقرر ہونا چاہیے اور وہ اس سے ویلے ادا ہونا چاہیے یہ ایک قرض ہے پاؤ کے ذمہ اگر وہ ادا نہیں کرتا تو جس طرح باقی قرض قیامت دن معاف نہیں ہونا یہ بھی معاف نہیں ہونا اور قرض ایک ایسی بلا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کہ ایسا شخص جن نے اپنی جان کو بان کر دیتی اللہ فی رحمت شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو کے دنیا تو گیا ہے شہید ہو کے گیا ہے اللہ وہ سارے گنا مواف کر دے گا لیکن قرض ان بھی می کرنا کرز جن مالک نیمت سمجھ جن مل جائے جتوں مل جائے جب مل جائے کھا لے فرمایا مکروز آدمی کی جی حالت یہ ہوتی ہے مدلت نہ اگر یہ احساس ہونا ہے, ہے گل نہیں کر سکتا وہ سامنے نظر نہیں چک سکتا اگر شرم اور ہو احساس ہوس ہو جی سارے قانون بنا والے طبقے کی طرح بے شرم اور بے حیا ہو جائے کہ پھر گلا بھی کھا جاؤ سکا بھی کھا جاؤ پکا بھی کھا لو کچا بھی کھا لو پہلی گل ان کے فارمولہ یہ بنا لیا ہے نا کہ شرم اون جان والی چیز ہے آدمی بے شرم ہونا چاہیے ملک دا کیوالیا کر دیتا ہے لطتے کھا لے ہر پاس مزن لطن بن نہ دل مکروس <خص> <کرد> <وصحرن باللیل> ادا کراگا کس طرح ادا گا کبو ادا کرا موت نہ آ جائے سر ادا کرنے پہلے پہلے رات اس طرح سوچ دیا گزر جائے ایک بات ہو, یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کرد انتہائی مجبوری دے اندر لینا چاہیے جب کوئی ہو چارہ کرز لین لگیا اللہ یہ واعدہ کرنا چاہیے کہ اللہ منو توفیق نہیں میں یہ کی جس طرح میں شرط کر رہا دے مطابق کر سکا اگر اللہ نل مخلص ہو کے کوئی وعدہ کر لینا تو اللہ ان توفیق دے درز ادائی کی ادائیگی جی پہلو ہی نیت اندر تو کھوٹ ہو گئے کہ چلو لگو ہی دے کون دے دے دی کون تو کہ پھر توفیق نہیں دل دی. وہ ادا نہیں ہو سکتا حدیث اندر ایک واقعہ آد کی ادائیگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کا راجلو میم کب لے پہلی امت اندر کوئی مسلمان سی اپنے کسی بھائی کولو کرز لیا وعدہ کر لیا کہ پلا وقت پہ واپسی ہو جائے گی میں ادائے کر دیا جس ویسے وقت قریب آیا انہیں وعدے کے مطابق انتظام کیتا رقم واپس کرن کا بندوبست کیتا گھروں نکل گیا جا کر دینا تھی وہ کسی دوسرے شہر اندر کسی دوسری بستی اندر رہنا کروں نکل پیا کہ میں اپنے پائی کا قرض ادا کرا ہوں لیکن رستے اندر پہنچیا کہ اگے سیلاب آ چکا سی, پانی نے رستہ بند کر دا. پریشان ہو گیا سوچن لگ پیا کہ میں واقع ہوا سی اور ہوں میں بس ہاں رستا بند ہے اللہ نے کی کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی اللہ نے رکھیا, رکھیا اے میرے بھائی میں اپنے وعدے دے مطابق کرز کی ادائیگی واسطے چل پیا سا لیکن رستے اندر آیا پھر پانی نے رستہ روک دیتا میں بے بس ہو گیا لکھ کے رکھ رکھ کہ میں تیرا قرض اللہ کی سپرد کر رہا اور مینو اپنے رب سے یقین ہے کہ وہ تینو پہنچا دے یہ روکا لکھ دیتا دراخ پیسے رکھ کے پھر بند کر دیتا اور وہ او لکڑی کا ٹکڑا پانی اندر سیلاب اندر دیتا اور کیا اللہ ہوں تیری ذمہ داری ہے میں میرا وعدہ پورا ہو گیا وہ بندہ جن نے قرض لےنا سی سیلاب دا پانی دیکھن واسطے باہر نکل ہوا جس طرح اسی راوی بہت جانے کچھ لوگ سیلاب زدہ دی مدد واسطے اور تماشائیوں تماشائی بھی ہوں لاباشا وہ تماشا دیکھن پہنچے ہوتے کہ سارے گھر سے محفوظ نے چلو دا تماشا دیکھیے جنہوں دا کچھ بھی نہیں رہا وہ آدمی گھروں باہر نکلے ہوا سی وہ لکڑی کا ٹکڑا پانی کے بہتر بہتا بہتر وہیب جا کے پھر روک گیا انہیں دیکھا تو دلچ سوچیا کہ چلو لکڑی ہے گھر لے چلنے آتے کام آ جائے گی جلا لواں گے یا کوئی چیز بنا لوا گے وہ چک کے گھر لے گیا کچھ دنوں کے بعد جس ویسے وہ خشک ہو گئی لکڑی تے انہوں انہیں کٹنا اور جایا جس ویلے وہ زرب لگائی تو اندروں سکیا کے چنکن کی آواز آئی وہ بڑا حیران ہویا کہ یہ دی اندر جس ویل وہ چیز اندروں سکے نکلے پیسے نکلے نال روکا نکلیا روکا پڑھ کے وہ اتنے سجدے پہ گیا تے سجدے پی کے دعاواں پیا کرتا کہ اللہ اس امانت نہچا دیں ان او یاد کیا جس دن وہ لکڑی کا ٹکڑا ملیا دن ادائیگی کا وعدہ بندہ نیت نیک کر پھر اللہ نیتن نہیں دینا وعدے جھوٹیاں نو نہیں دیا اللہ دے ایسے بندے بھی ہر دور اندر موجود رہے اج بھی ہیں قیامت تک رہن گے جنہ کے بارے اندر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ دیں نہ کہ اے کم اس طرح ہو جائے گا اللہ کی قسم کہ اللہ اپنے بندے کی قسم نی ہوس ہو سہی اپنے رکھنا تو میں ات کر رہا تھا پہلا حق بیوی دا مہر ہے یہ ایک قرض ہے یہ تکر ہےسیت کے مطابق ہونی چاہیے جیڑی حیثیت اس ویل ہوئے جاتا شادی ہو رہی ہے جدو نکاح ہو رہا ہے اسی ایک اطلاع سے اے پکڑی ہوئی اور رکھی ہوئی ہے کہ شری مہر بن دو جی باقی ساری گلا شادی چیئر مہر شری کس طرح دین کا مزاق اڑا رہے ہیں سارا گل شری ویڈیو فلم بنانا شری غیر محرم عورتوں اور مردوں دیا فوٹو اتارنی فلم بنانا یہ شری ہے لیکن ہوں تو یہ تو بغیر شادی اور نکاح ات سبھی ختم ہو گیا بڑے بڑے دیندار اور متدیل لوگ جڑے نے انہوں کا بھی پتا چل جاندہ ہے کہ کنا کن ہے کن کے اسلام دے کے شہدائی مجبور کر کے نکاح واستے لے جاندے ہیں دوست کہ اتنے جا کے پھر جن کوفت ہوتی دی اور اپنے آپ کو جن اور اندازہ وہ کیتا جا سکتا کہ میں کتنے آ میں کی کرنا آ گیا دے دن میری بھی نظر آری رہی. اللہ میرے کو پوچھے دار حسیث شرم اور حیا دیا ساریا دور توڑ دیتی ہیں لامشاہ مہر مقرر ہونا چاہیے حیثیت کے مطابق اور وہ او ادائیگی سے ویل ہونی چاہیے مؤجل غیر مجل کی کوئی اشتراح نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر تین اندر نہ کوئی تصور نہیں کوئی وجود نہیں پہلا حق ہے دیلی. اور پھر کا ادا کر کے دے کے کسے کسی خاند حق نہیں دیتا شریعت نے کہ وہ بیوی بی کو بی کسے موقع سے پوچھے کہ وہ مہر کتنے وہ ملکیت ہے کھا لے سدکا خیرات کر دے وے ماں نو دے, دے وے باپ نے بینا بھائی دے, دے, وے پہنا نو دے, دے وے تو انو حق نہیں شریعت نے کہ تھی پوچھ سکو تے بڑی لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جی بلن لگ سی امری آ اللہ فرمانے نے اگر بیوی بی اپنی مرضی اپنی خوشی نل، سارا تو دے دے, دے، معاف کر دے, دے، نہ دے دے。دے لے دے دے دے دے، اللہ نے او آگر ہی جائز رکھ لیکن تک حق نہیں دیتا کہ تیسروں پوچھو کہ وہ کتنے کی کتنے برجے وہ او, او, او دی ملکیت ہے یہ حقوق سارے فرائض میں جس دا دوسرا حق شروع ہو گیا اور ان کا دا کا وہائش کا سارا خرچہ یہ خانے کے او دی ضروریات زندگی بھی اللہ کو ڈرتے رہنا چاہیے وہ ایسے مطالبے نہ شروع کر دے جان جائز طریقے پورے نہ جی کر سکتا اور خرچہ اندر نبے فیصد بیویا کے مطالبات ہوں فرمائش ہوتے چلیاں گئی جڑی خامد کروں محنت مشقت واسطے روزی کمان واسطے نکلن لگتے سن کہ وہ ایک کہیں یہ کہ دیکھنا کتنے حرام نہ ملا لینا کمائی اندر دن سارے ہی نہ جائیے اللہ بیوی میری خامدی ہے کہ حرام کی آمین نہ کر بیچنا کسی جھوٹ نہ بول دینا کسی نے دوکھا نہ دے دینا بیویاں آدی نے جتوں مرضی لیاؤ سے چاہیے انہیں زیور بنا لینا میرے کوئی بھی نہیں ان کپڑے بنا لینا میرے کو ہی پرانے کپڑے نے وہ چیز ہے میرے کو چیز کوئی نہیں کیا بیوی نے یہ بھی کیا ہے کہ پلاج کی نماز پڑھ ہے میں بھی پڑھا کر دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اے ہے مینو کو بڑھ کے بنا چاہیے نیکی اندر فکر ہی کوئی نہیں الاشا اللہ نے قرآن اندر حکم دیتا ہوا ہے فستا بےکل دوڑ لگا دے نیکیاں دوڑ لگا دی. ایک دوسرے کو اگے بڑھن چڑھن کی کوشش کرو ایک دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمد کے دن ہر نیک ہر بد ہر شخص پچھتا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہے کیونکہ کی اپنی آخمت برباد کر لئی اپنی آخرت تباہ کر لئی دنیا نو ترجیح دے لئی اللہ نے فرمایا ہے بل خیر تو روح نل حیات دنیا تو روا تت کیوں ماری گئی ہے دنیا کی زندگی نو ہی اگیں رکھا ہوا ہے ہی سامنے رکھا ہوا ہے نہیں ترجیح دیں یہ پیچھے لگے ہوئے وخرت ہو حالانکہ آخرت خیر یہ بہت بہتر ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں دنیا اور آخرت دنیا ختم ہونے والی ہے تباہ ہوی آخرت کی ہے اب ک وہ ہمیشہ باقی رہن والی ہے جی مک جان ہے انہیں کدی مکنا ہی نہیں ختم ہو جانا ہے وہ پتام ہی نہیں ارض کی نام فرمانا پچھتا ہی ہے نیک کیوں پچتاؤ فرمایا رسول مقبول سلے نیب جس ویل اپنے نیو بھائی دیکھ گے وہاں یا نیکیا اپنے تو زیادہ محسوس کر تے پھر پچھتا لگ جائے گا کہ اوہو, اوہو میں بھی کچھ اور ہوما لیا میں بھی کچھ اور جمع کر لیا میرے بھائی دیا نیکیاں زیادہ نے میریاں بھی زیادہ ہو ہر نیک نو پچھتاوا گا نیکیاں کے اضافے واسطے کہ میں بھی اور دا, اور ہوا لینا ہو اخراجات ضروریات زندگی اے اللہ نے مرد دے سمے رکھے قرآن مجید اندر جتے مرد نوکیت در روا مو نہ دو وجوہات بڑی واضح اللہ نے بیاں فرمائی وا بعض مَا أَنفَقُوا مِنْ <عَمْوَالِينَ> ایک وجہ سے یہ دسیئے فرمایا یہ مینو اختیار حاصل ہے کہ اپنی مخلوق چو جن چاہل بنا دیا جنوں چاہتا حق کر دیں یہ اللہ حق حاصل ہے یا نہیں ابھی نہیں نہ منع لی تیار کہ اللہ بھی کوئی ایسا حق پہنچتا ہے بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَى <بَعْضًا> اے اپنا اختیار بیانتا کہنا دیا دوسری وجہ کی دسیئے مردا نوکیت میں اس واسطے دیتی ہے کہ یہ اپنا مال بیویات تے تے اپنا مال خرچ کر دیں قرآن اندر ہدیشے اندر بھی ذکر موجود نہیں کہ بیویا کی ذمہ داری ہے وہ مال خرچ کرد ہے کسی طرح ان کو مال ہے کہ وہ نبی نہیں کی تھی لیکن عورتی ذمہ داری نہیں کہ وہ خامد سے خرچ کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی ضروریات زندگی پوری کرے اور ایک بڑا ہی عجیب نقتا ہے بہت دیر پہلے ارض کی تھی گئی تھی شاید دوست یاد ہو گئے کہ بیوی ہوگی کہامد نکات دے سکتی ہے خامد بیوی نکات نہیں دے سکتا بیوی کو اپنا مال ہے الگ اور وہ او صاحب نصاب ہے وہ زکات فرض ہوں خامن ضرورت مند ہے کہ بیوی خامن رو زکاة دے سکت دیئے اُو دی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیوی جی لیئے وہ ذلہ دار میں خامن رو خرچے نہیں لیکن خامن بیوی رو زکاة نہیں دے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جلیل القدر سے حابیثاً محمد الرسول اللہ اونا بیزادہ محترمہ اودو جب وہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ خائن نو بیوی بی زکات دے سکتی اونہ دن حضرت ابو سلمہ تھے کچھ ایسے حالات سن کہ او غریب سن محتاج سن ضرورت مند سن لیکن مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بتقول مال ہے اسی اور او صاحب نصاب سن انہیں زکات واجب مسئلہ سن کے گھر گئے جا کے کہا تکات دینی ہے گریب لبتی فرنی ہے گریب ہوں مینو ہی دے دے اپنی بیوی نگے کہ زکات واسطے تے گریب اور ضرورت مند میں لبتی فرنی ہے تو میں ضرورت مند ہوں مینو دے دے بھائی صاحب آمہ لگی ہے یہ کہہ رہے ہو ت حضرت ابو سلمہ کہن لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لئے بات سن کے آیا بھائی صاحبہ اس سے ولے اکھیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہو کے تھی یہ ساری بات بیان کی تھی آپ سن کے مسکر اور فرمایا سادہ کا ابو سلمہ تھا اے امی سلمہ تیرا خامد ابو سلمہ سچ کہند ہے میرے کو لئے سن کے لیے. ابھی تو دین نہ یہ غور کیا نہ دیتے عمل کرن دی. کبھی کوشش کی تھی. دین بڑا آسان اور, بڑا سوکھا دے. بڑا آسان اور سوکھا دے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زکاط کا ایک محت ادب حصہ حضرت ابو سلمان دے دیتا. رضی اللہ عنہم. اے یہ حضرت ہونے شامل ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ بن گیا. مومنہ مومنا ماں بن گئی دین بڑا ہی آسان ہے دینسلم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی اگر کہیے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے جی اج کل کے حالات اندر مسلمان بننا بڑا اوکھا ہے جی تے پھر کی یہ ہوگا پیغمبر نوٹ لا رہے ہیں نا آپ نے تو فرمایا دین بڑا سوکھا ہے آسان ہے مہر کی بات ہی لے لو اللہ مہر اگر حیثیت ہے ایک خزانہ بھی دتا جا سکتا ہے اللہ نے کنتار کا لفظ بولے نہر واستے کہ اگر بیوی خزانہ بھی دیا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ او دے واپس لوگ یا پھر مہر کی مقرر کیتا جا سکتا ایک موقع سے ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی کی خدمت کنا خلوص سی نہ آپ تشریف فرما ہیں صحابہ موجود ہیں رضوان اللہ آئی ایک صحابیہ اور آ کے کہنے لگی آہب اللہ کا نفسی اللہ صلی اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نال شادی کا لاکا نفسی آپ میرے نال شادی کا جس کے ایک نظر طرف دیکھ کے تھی جس سوچن لگ کو بندہ چکا مجلس اندر بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے غنیمت سمجھیا کہن لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھی شادی نہیں کرنا چاہتے تو میری شادی یہ کر سارے اتنے تو سال ہا سال تک آنا جانا ہی شروع رہتا ہے اخلاص ہو تے بڑی جلدی معاملات طے ہو سکتے نیکی دی تلاش ہوے تو بڑی چیتی مل جاتی آپ نے فرمایا اچھا ہل اندر کا شاید لیا پھر تیری شادی واسطے کوئی تیرے کو مہر دن لی چیز ہے تو لیا وہ ہوں ادھر ادھر جیبان چول پیا تے کہن لگا فرمایا اچھا جا گھر کوئی چیز لیا تلاش کر کے اتنے موجود نہیں تے گھروں لیا ان پتا تو ہے کہ گھر میرا ہی اتنے بھی کچھ نہیں لیکن حکم بنیا اٹھ کے چلتے پیا گھر گیا دروازہ کھول کے ادھر ادھر ایت مار کے تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گیا کہ ماں تو رسول اللہ اے اللہ اے دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گھر بھی کوئی چیز نہیں ملی کوئی شہ نہیں ملی آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جا یہ نہیں فرمایا کہ تو تے غریب آدمی ہے تیری شادی کس طرح ہو سکتی تیرے کول ہی کچھ نہیں بیٹھ جا بیٹھ گیا پچھیا حل ما کا مینل قرآن تین قرآن آدھا کوئی سورت آدی دو چھوٹی چھوٹیاں سورتوں نے نام دسے جی سورا اخلاق آدھی ہے سورا کو آدھی ہے سورا کلا آدھی علا آدل کے آس جس ویل ان سورتوں کے نام لے کے کیا کہ اے مینو آ گیا نے فرمایا میں تیرا یہ نکاح کرنا اے سورت مقرر کرنا تو سو اے سورتیں اپنی بیوی نڑھا دیں اور سکھا دیں اسلام سے اے دیسر دین, دین بڑا سوکھ ہے آسان ہے دین مشکلہ اسی اپنے ااستے خود پیدا کر لی مصیبت ابھی کڑیاں کر لی یرید اللہ یورکوم اللہ چاہتے یہ اللہ کا فرمان ہے کہ او تنگ نہیں کرنا چاہتے سال ہاں سال تک شادیاں نہیں ہوں غربت کی وجہ کی وجہ سورہ نور اندر اللہ نے فرما د اگر تر کچھ نہیں تو شادی کرو پس ملا من شادی کر لو اللہ کر دے گربت دور کر دے گا شادی کرنا سان اللہ کے وعدے سے یقین نہیں اللہ ماشا بیوی دا دوسرا حق کی سی نہ اے دے زندگی دے افراجات اپنی حمد دے مطالع خامد اپنی حیثیت دے مطابق کاردہ خرچہ چلا دے اے بات بھی غلط ہے کہ اوہ ہر مہینے مقروض ہندہ چلا جائے اور اے بات بھی غلط ہے کہ اوہے کل سب کچھ موجود ہو گئے لیکن کار خرچ کچھ نہ کر دا خیر الامور اوسطہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال ہے نا افراد اور تفریح تو بچد ہو سب تو بہترین رستہ درمیانہ رستہ ہوں اعتدال دا دال زندگی گزرنی چاہیے اور اپنے اخراجات میں تے رکھنا چاہیے ما آ منک تاسا دوسری حدیث اندر اس طرح فرمایا کہ وہ شخص کدی بھی تنگ دست نہیں ہوں گا دا جا دال نل چلتا دا. سوچ سمجھ کے چل غیر مسلم کئی ہوئی باتاں انہوں نے سنوں بڑی جلدی یقین آ ہے ایسے ہی سلسلے اندر کسے انگریز نے اے کیا ہے لے ڈاؤن ڈاؤنگ اگینسٹ اے رینی ڈے کہ مزدوری واسطے مزدور نکلتا ہے موسم ہمیشہ ایکو جہا نہیں ہوں ٹھیک نہیں ہوں کبھی بارش بھی ہو رہی ہوتی اس دن مزدوری نہیں لگتی دی دیہڑی نہیں لگتی دی بارش جی کئی ای ایسے کم نے بارش ہو رہی ہو ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا دی بات ہے جی کہ بارش دے دن واسطے بھی کچھ بچا کے رکھ ل جدن مزدوری نہ لبے اس کے کھا لو کہ جی پیگمبر پور ماند ہے ماں آ منک تا سا دا تو سان سمجھ ہی نہیں آئی بات ہے وہ شخص کدی تنگ دست نہیں ہویا اور نہیں ہو سکتا جدی زندگی احتار پر گزر رہی جا تفرید تو بچتا ہویا زندگی گزار رہا تو. اللہ اکبر اور پھر کارجے اخراجات اپنی دساط اور ہمت کے مطابق خوشی نل کرنے چاہیے یہ بات دفعہ دہرائی جا چکی ہے جس ویسے بندہ اپنے بال بچے واسطے اپنے ماں باپ واسطے اپنے بہن بھائی واسطے جنہاں کا کفیل ہے انہوں کما کے لیا جو کچھ انہوں نے کھلاؤں پلا اللہ کی حدود دے اندر رہدیا ہو سارا لکھیا جا رہا ہے تولیا جا رہا ہے ماپیا جا رہا ہے قیامت دے دن جدوں آ مال تلن لگنگے سارا صدقہ بنا کے نیکیا دے پلڑے اندر رکھ دیتا جائے رہا کہ اس بندے نے ساری زندگی ایسا صدقہ کیتا ہے اپنی بیوی نو کھلایا ہے اپنے بچیاں نو کھلایا ہے اپنے ماں باپ نو کھلایا ہے اللہ نے صدقہ بنا کے نیکیا کے پلڑے چسلمان کسی طرح بھی نقصان نہیں ہو سکتا اور سارا رب ایسا مہربان ہے ایسا مشفق ہے ایسا ہمدرد ہے کہ ساری ذرا ہی تکلیف بھی انہوں گوارا نے مسلمان نے جڑی تھوڑی جی تقلیف پہنچتی ہے پریشانی آ دیئے اللہ نے او بھی گوارہ نہیں او خالی حکمت تو خالی نہیں ہوگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مسلمان جا رہے ہیں اندر انہوں کوئی کندہ چھپ گیا ہے کسے پتھر نل چھوکر لگ گئی ہے اور اید زبان تے فورا آ گیا ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون تے انہوں تے بتا ہی نہیں نا تکلیف اللہ نے پتہ نہیں یہ گناہ معاف کر دیتے ہیں کن درجے بلند کر دیتے ہیں کوئی چیز رکھ کے بھل گیا ہے وہی ضرورت پی ہے تو یاد نہیں آ رہی شادی باز آدمی رکھ کے بھل جان پیسے رکھ کے بھول گیا ہے. کوئی اور چیز ضرورت تھی بل گیا ہے، یاد نہیں آ رہی تھوڑی جی پریشانی جہی ہوتی ہے للا پڑھ رہے تلاش رہا ہے اے پریشانی اندر کنے گنا مواقع ہو رہے ہیں کنے درجے بلند ہو جیڑا رب جڑا مہربان اور ہمدرد وہ مسلمان دی کوئی نیکی کوئی کم ضائع ہون دے یقینا نہیں لیکن ضرورت ایمان دی ہے یقین دی ہے خلوص دی اگر یہ دولت سارے کوجود ہوگی نا ایمان ہوے اپنے رب سے یقین ہو پکا اور پختہ اور اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہوا ہے یا الناس کم لوگوں اللہ دے سارے وعدے سچے جی کوئی وعدہ رب کا ایسا نہیں جہی اندر کوئی شک ہوے شبہ اند اللہ حق کم بارے اندب تو شک اور سبھی ادا پا دے اور ایک دشمن تڈے پیچھے لگا ہوا جے ولا یگور رن کم نہ جائے ربر شک اندر نہ پا جائے اور وہ شیطان دنیا دی رنگینی اور رانائی اندر مدد نہ ہو جانا کہ اللہ کسی وا ہٹنا شروع ہو جاؤ کہ پتہ نہیں اے ہونا بھی اے کہ نہیں اتنے جانا بھی اے کہ نہیں اے ملنا بھی اے کہ نہیں دی تے کوشش ہی اے ہے کہ رب سے بد زم کیا جائے مسلمان بدگمان کیتا جائے بسا اوقات ایسے خیالات دل اندر پیدا کرتا ہے کہ جہے نہیں منگے جہے انکار کرتے ہیں گالیاں دیں برا پلا ارب کہیں اللہ باللہ من زالے. وہ رج کے پہ خانے نے ایس پے کرتے انہوں کو این دولت ہے کہ شمار نہیں کیتی جا سکتی مترک گیا پیشانی کر کر کے تیری روٹی نے پگا کر اگر میں اپنے بندیاں دا بندیاں بھی دو قسم نے نا رحمان دے بندے تے دنے تو شیتان دسم بندی نے بندیاں ولاؤ باسا تاہ رز اللہ, اللہ فرما نے اگر میں اپنے بندیا رزق فراخ کر دیا کھلا ہی دے دیا بے حساب دے دیا تو اے میں جاننا منوں پتا ہے لگا گوزے بندیاں وقت عبادت گزرتا ہے لو بے کام میں اپنے بندیاں نو کی دینا جنیا نل یہ ایمان سلامت مطلب پھر وہی مہربانی ہوئی دا دولت آ گئی ایمان چلا گیا سودا پہ بڑا مہنگا ہے یہ کاروبار سے بڑا نقصان وہ ہے کہ دولت مل جائے ایمان ضائع ہو جائے ایمان رہنا چاہیے زندگی گزری جائے گی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان ہے ما کلہ وقفا خی رو ماہ کاسورا وا اللہ ماں اللہ وہ مال جہاں پونا ہوا جائز ضرورت پوریا ہو, ہو, ہو جسے نہ کسی طرح گزارا ہو مال ہو خیرم او اس بہت بہتر ہے ما کاسورا جہ ہوت نوجو ہوا وہ آوے تو اللہ تو مال مال اللہ یاد ضرورت مند ہودمی رہتا ہے جی ضرورت آپ ہی پوریا جان جڑی چیز لے ہو پیسے کٹے لے آئی جو کھانا ہوگی مرضی دا وہ خرید لے پھر اللہ سے چیتی نال یاد نہیں نہ آتا وہ لوگ تے بڑے تھوڑے نے نا جڑے کھان بسم اللہ پڑھ دے ہو شاء اللہ تھوڑی بہتی حاضری ہے وہ کن میرے بزرگ دوست اور ساتھی ہیں جنہوں نے یہ دعوا یاد نے کہ کھانا کھان لگیا کی پڑھنا کھانا کھا کے کی پڑھنا دھد پی کے کی کہنا ہے اللہ بھی کوئی نعمت ملے پھر کی کوئی کی پڑھنا یہ دی وجہ اے ہی ہے نا کہ آسانی مل جانی ہے جی ضرورت پے منگنی پو لیونی پہ محنت کرنی تے پھر اللہ یاد آ جائے وہ تھوڑا مال نال ضرورت پوری ہو جائے کسی طرح اس بہتے مال نہ بہت ہی بہتر ہے جہاں آئے اللہ تو بیگانہ کر دے اللہ تو کر بات بڑی ہے نانو نفکے تو اے عورت کا حق ہے اور خامین کا فرض ہے کہ وہ اپنی حیثیت دے مطابق اپنی بساط دے مطابق عورت دی ضروریات زندگی نو پورا کرے اگر کوئی تنگ کرتا ہے جان بوجھ کے اللہ د ہاں جواب ہے اور میں کمان سے مجبور کر دے ہاں دے پہ پہ پھر بھی نہیں لگنا چاہیے لیکن اگر کوئی مجبور ہو گیا تو بنیادی وجہ سے وہ مطالبہ ہی ہے اللہ نو تو انو قیامت تک ان والے لوگ ان توفیق عطا فرما دیں کہ اسی اپنے حقوق کو بھی سمجھیے اور اپنے فرائض کا بھی شعور نظر تو بھی ادا ہوئیے اگر حقوق اور فرائض صحیح طریقے نال ادا ہونے شروع ہو جا دنیا در سارے اس اتنے ختم ہو جانگے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ مارا دی طرفوں دعا دی اندر خاصتہ میرے سامنے موجود نے نماز تو بعد خلو سے دل نل دعا کرو اللہ جمی مسلمان ننو صحت کاملہ آج لا عطا فرمائے اللہ سادیاں ہر طرح دیاں پریشانیاں دور فرمائے ایک دو مسائل دوست نے پوچھے نے ایک تے اے کہ بعض اوقات نماز پڑھدے ہوئے جیب اندر بڑے ہی گندے نہ جانے انہوں کت کنے کنے لگایا ہندہ ہے مسلمان نے بھی غیر مسلم نے بھی کہ ایسی صورت اندر کی کرنا چاہیے اے بات عرض کیتی جا چکی ہے کہ شریعت اندر دو اشتلاح نے ایک ہے اختیار اور ایک ہے اضطرار اختیار کے ماہنے یہ ہندو کہ آدمی جان بوجھ کے اللہ کے اللہ دور کسی حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ مجبورن ہو جائے کوئی کام جڑا اپنے بس اندر نہ ہو نوٹ کا گندا ہونا بعد جی بات ہے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ نوٹ سے فوٹو موجود تصویر سے جس گھر اندر ہوتے اللہ کی رقمت لے کے فرشتہ نہیں کوئی آ سڈیا جیباں اندر نوٹ ہوں نے اتے فرشتہ کس طرح پہنچتا ہو سا اختیار نہیں یہ اشترار ہے اگر سارے کولو پوچھ کے فوٹو بنائی جاتی ہے اور اسی کہیں کہ ہاں ضرور بابے کی فوٹو ہونی چاہیے نوٹ سے کہ اسی مجرم سن یا ہوں اسی کہیے کہ اے فوٹو ہٹا دیتی جائے اور ساری گل من لی جائے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کنے مننی یہ اے, اے اختیار نہیں فوٹو زیادہ گندی ہے نوٹ سے گندا ہو کاغذ کے گندا ہو کسی کی بھی ہوائی جی وہ بارے اندر بڑی واحد موجود ہے اللہ د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسورسور قلعہ ہو ما پنار تصویر تے بنوان والا دونوں جہنم دے گا اور میں جو کچھ بنایا سی زندگی بھی چ پائی سی جو بنا دے رہے ہو جہنم چ نکلا جڑی شوق شوکیاں بنوائیا تے ہوں فوٹو ضرورت ایسی رکھ دیتی گئی ہے کی مجبور ہو گئے جیالیا نو کروڑ روپیہ ہر سال ٹھیکے دی شکل اندر دے داجی ہر حاجی کی جیب چین سو روپے کد لے جان, کارڈ, دے نہ دے. کارڈ بننا ہے جیت تین سو روپے یا فیس تین سو روپئے رکھی گئی جیا ٹھیک صرف ایس سیزن اندر دے کارڈ بنا کے پونے دو کروڑ روپیہ لوگ جیبوں چوک کٹ لین اچھا کنا حصہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جان د لیکن سارے نل ہتھ کنڈے ہو رہے ہیں جراکی کھول لگو فوٹو دی کتھے کتھے ضرورت پیدا نہیں کیتی جا رہی یہ اضترار ہے دوسرا مسئلہ کسے دوست نے پوچھے کہ مسجد اندر جمعے اندر نماز اندر احباب بچیاں بچیا لے لیکن یہ احتیاط نہیں کرتے بعض اوقات بچیاں دے کپڑیاں تے فوٹو بنی ہونے ہوئے یہ تو اضطرار نہیں نا وہ کپڑا خریدنے لگیا اُسی وہ بجائے ہو اور دوسرا بھی خرید سکتے لیکن اس دن بات ہی کٹ دئی ہے اگر کسی نو توجہ دلاؤ بھی نہ اگوں جب ملتا یہ فرق پی جی ہو جانا تھی وہ پرنیاں گلیں کرتے رہے نولہ ہے فرق بڑا لیکن احساس نہیں پتا ادو چلے گا جدو فرق پا دیتا اللہ نے ہوں تو ابھی كہنے نا یہ فرق پی بگڑتا ہے پہنایا نہ درختوں درختانیاں وہ تصویر جانداراں تو علاوہ تو کوئی سینری بنی ہے اجازت ہے لیکن کسے جاندار دی تصویر یا بت کپڑے نہیں ہونا چاہیے اگر ہوں تو یہ شوق پا دیتا انہوں نے اسی طرح کپڑے خریدنے رہے ہو کے اے دے اے نیکی سمجھ لو یا انہوں کچھ اور سمجھ لو اے دے اندر ہوتے اسی بھی شامل ہوں شریک آخری بات اے ہے کہ سب ایک دوست